السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں ایک بار دہرا لیتے ہیں کہ کون سے کام سب سے پہلے نماز اس کے بعد قرآن اس کے بعد کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ والا کام اس کے بعد اسکول کا کام اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور سب سے آخر میں جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ اچھی طرح صاف ستھری ہے تو مزہ آئے گا کہانی سننے کا آتے ہیں آج کی کہانی کی جانب آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل ہی سے ایک اور کہانی مگر یہ والی کہانی جنگل کے جانوروں کی بھی ہے اور پرندوں کی بھی سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے سفید کبوتری اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے زکریہ تعمیر نے اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک سر سبز اور شاداب جنگل تھا جس کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی یہی ایک سفید کبوتری اپنے ایک بچے کے ساتھ بڑے چین و آرام سے رہتی تھی ایک دن کبوتری اپنے دانے دنگے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلی تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ گھونسلے میں نہیں ہے اس نے اپنے بچے کو گھونسلے کے آس پاس بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا کبوتری کا ننّا سا دل غم سے بھر گیا اور وہ یہ طے کے گھونسلے سے نکلی کہ جب تک بچہ نہیں ملے گا وہ اسے ڈھونڈتی رہے گی وہ اڑتی رہی اڑتی رہی اڑتی رہی ہر طرف اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی وہ کہیں نہ ملا آخر تھک ہار کر وہ نہر کے کنارے آ بیٹھی اور رنج اور غم کے مارے رونے لگی وہیں ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی اس نے جو کبوتری کو اس طرح روتے دیکھا تو پانی میں سے سر نکالا اور بولی رقر اے خوبصورت کبوتری تم پر کیا مصیبت آئی ہے جو اس طرح رو رہی ہو کیا تم بیمار ہو کبوتری نے جواب دیا میں بیمار نہیں ہوں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج جب میں اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ وہاں نہیں ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ جنگل کی سیر کو نکل گیا ہوگا اور بہت چھوٹا گم ہو گیا ہوگا مچھلی نے کہا تمہارا فرش تھا اس کی نگرانی کرتی میں بھی تمہاری طرح ایک ماں ہوں سمجھتی ہوں تمہیں اس وقت کتنا دکھ ہوگا کبوتری نے کہا میں اس لیے اور بھی زیادہ پریشان ہوں کہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے وہ نہیں جانتا اپنی حفاظت کیسے کرے مچھلی کہنے لگی میں اور... تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی میں اس کی تلاش میں اس نہر کے آخری سرے تک جاتی ہوں کبوتری نے کہا تمہاری اس مہربانی کا شکریہ لیکن وہ تو پرندہ ہے پانی میں نہیں رہ سکتا مچھلی کہنے لگی ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینے نہر میں آیا ہو میں اسے ڈھونڈنے جاتی ہوں تم بھی ڈھونڈو رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں اس سے تو تمہارا بچہ ملنے سے تو رہا کبوتی نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر اپنے بچے کی تلاش میں نکل گئی بڑی دیر تک وہ اسے ڈھونڈتی رہی لیکن جب وہ نہ ملا تو تھک ہار کر ایک کھیت میں زمین پر بیٹھ گئی اسے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا تھا اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی ایک خرگوش جو کھیت میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا oh, کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو بھوکی ہو تو میں تمہیں اس کھیت میں لے چلتا ہوں تمہارے کھانے پینے کی بہت مزیدار چیزیں ہیں کبوتری نے روتے جواب دیا میں بھوکی نہیں ہوں خرگوش بولا <coughs> پھر کیا بات ہے کیوں روتی ہو کبوتری نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا پیارا چھوٹا سا بچہ کھو گیا ہے صبح سے یہ وقت ہو گیا وہ مجھے نہیں ملا میں نے ہر طرف اسے تلاش کر لیا ہے خرگوش اگرچہ کھانے میں مصروف تھا لیکن اس نے کبوتری کو تسلی دی اور کہنے لگا جیدا متو میں تمہارے بچے کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر دوں گا جتنی تیزی سے میں دوڑ سکتا ہوں دوڑوں گا سارے جنگل میں اسے تلاش کروں گا کبوتری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اڑ گئی خرگوش بھی کبوتری کے بچے کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا اپنے بچے کی تلاش میں اڑتے اڑتے کبوتری نظر ایک گدھے پر پڑی جو ایک سبزہ گھاس چر رہا تھا وہ اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کیا تم نے ایک چھوٹا سا سفید کبوتر دیکھا ہے گدھے نے اپنی پوری حماقت کے ساتھ جواب دیا ہڈی جو تم نے بھی عجیب بیکار سوال کیا ہے کیا تم نے آج تک کوئی گدھا ایسا دیکھا ہے جو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہو ڈیچو ہم گدے ہمیشہ یا تو گھاس کھاتے رہتے ہیں یا بوجھ اٹھائی چلتے رہتے ہیں دونوں حالتوں میں ہمارا سر نیچے جھکا رہتا ہے ڈیچو اسی دوران ایک کالی بلی وہاں آ گئی یوں ہی پوچھنے لگی کیا بات ہے گدھے نے کہا اس کبوتری کا بچہ کھو گیا ہے تو میرے ناشتے کا انتظام ہو جاتا یہ الفاظ سن کر کبوتری کا دل پھر بھر آیا اور وہ رونے لگی بلی کبوتری کو روتا دیکھ کر بولی میرے خیال میں بہتر یہ ہے تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں کھا جاؤں اس طرح تمہارا غم بھی مٹ جائے گا میری بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا گدھا بلی کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور ڈانٹ کر بلی سے کہنے لگا نیچو اگر تم اسی وقت یہاں سے چلی نہ گئی تو ایسی لات رسید کروں گا کہ گاؤں کے بھوکے کتوں کے پاس جانا پڑے گی بلی نے جو بات سنی تو وہاں سے بھاگ گئی بلی کے جانے کے بعد گدھا کبوتری سے بولا جلدی کرو رات آ رہی ہے تم اڑ جاؤ بلی کی باتوں سے خود کو پریشان مت کرو کبوتری نے گدھے کا شکریہ کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر پھر اپنے بچے کی تلاش میں اڑ گئی اب آہستہ آہستہ رات زیادہ ہوتی جا رہی تھی تھکی ہاری غم زدہ کبوتری نے ناچار اپنے گھونسلے کا رخ کیا جب وہ گھونسلے میں پہنچی تو خوشی سے چلے بچے اس کا ننّا سفید بچہ گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا کبوتری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے اس نے اپنے بچے سے پوچھا تم کہاں تھے بچے نے جواب دیا <laughs> میں ذرا ادھر ادھر سیر کرنے گھونسلے سے نکل گیا تھا لیکن جب واپس آنے کے لیے پلٹا تو گھر کا راستہ بھول گیا کبوتری نے پوچھا پھر یہاں تک کیسے پہنچے بچے نے جواب دیا مجھے راستہ تو یاد نہیں رہا تھا بس اندر سے کسی نے میری رہنمائی کی اور مجھے یہاں پہنچا دیا کبوتری کو یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی سی تھی تو ایک دن اسی طرح کھو گئی تھی وہ کہنے لگی میرے بچے تم ٹھیک کہتے ہو جب کوئی اپنا راستہ کھو دیتا ہے تو گھر کی محبت اس کو راہ دکھاتی ہے اور گھر تک پہنچا دیتی ہے چاہے خطرناک دشمن ہی کیوں نہ راستے میں بیٹھے ہوں اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم مزے کی تھی نا خوشی ہوئی کہ کبوتری کا بچہ واپس اپنے گھونسلے پہنچ گیا اگر بلی کو مل جاتا تو بڑا برا ہوتا آج کے لیے اتنا ہی